الحمد رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ علیک رسول اللہ والا یا حبیب سلاۃ وسلام علیک اللہ علی کاش یا نور اللہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی متبوعہ کتاب آب کو اس کے صفحہ نمبر 84 پر لکھی ہوئی درود پاک کی فضیلت سنیے میں لکھا ہے حضرت سیدنا سرورالم فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ علی اللہ تعالی علیہ و علیہ و سونے سے پہلے چار کام کر لیا کرو سونے سے پہلے قرآن پاک ختم کر لیا کرو یہ نمبر ایک نمبر دو انبیاء کلام علیم سلاۃ وسلام کو اپنے لیے قیامت کے دن کے لیے شفی بنا یعنی انہیں اپنا سفارش کرنے والا شفاعت کرنے والا بنا لیا کرو نمبر تین مسلمانوں کو اپنے سے راضی کر لیا کرو اور ایک حج اور ایک عمرہ کر کے سویا کرو یہ فرما کر شاہ بہروبر مدینہ کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ علی وسلم نے نماز کی نیت ماند لی سیدات صدیق تعالی عنہما فرماتی ہیں جب شاہ عرب محبوب رب صلی اللہ تعالی علیہ ولی وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں آپ نے مجھے اس وقت چار کام کرنے کا حکم دیا ہے جو کہ میں اس وقت نہیں کر سکتی سرکار مدینہ علیہ سلاۃ والسلام نے تبسم فرمایا اور فرمایا اے عائشہ حری اللہ تعالی جب تو کنہ اللہ یعنی سورہ اخلاص تین مرتبہ پڑھ گی تو تو نے گویا قرآن کریم ختم کر لیا اور جب تجھ پر اور مجھ سے پہلے نبیوں پر درود پاک پڑے گی تو ہم سب تیرے لیے قیامت کے دن شفیع ہوں گے سبحان اللہ اور جب تو مومنوں کے لیے استغفار کرے گی تو وہ سب تجھ سے راضی ہو جائیں گے سبحان اللہ اور جب تو کہے گی سبحان اللہ والحمد والله اکبر تو, تو نے حج و عمرہ کر لیا سبحان اللہ صلو علی صل اللہ تعالی علی محمد وعلی وبارک وسلم میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین کتاب اللہ کی باتیں سلسلہ ہے اور آپ کو خوش آمدید کہی جاتی ہے الحمدللہ یہ سلسلہ ایک عرصے سے چل رہا ہے اور پرانے پاک کی معلومات اس میں فراہم کی جاتی ہیں آج اس سلسلے کا عنوان ہے قرآن اور طوریت قرآن پاک میں طوریت کا ذکر کہاں کہاں ہوا کس انداز سے ہوا کچھ آیات اس میں سے پیش کی جائیں گی طوریت کے نزول کے بارے میں طوریت کی تختیوں کے بارے میں طوریت کی تختیوں کی تعداد کے بارے میں طوریت کے کی احکامات کیا تھے طوریت کس چیز سے لکھی گئی تھی تورت کس تاریخ پر نازل ہوئی طوریت لفظ کا مطلب کیا ہے طوریت میں ہمارے آکلی سلاط اسلام کے اوصاف کیا لکھے ہوئے تھے ان شاء اللہ آج کے سلسلے میں یہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وسحدی وبارک وسلم سب سے پہلے تو یہ سماعت فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی کتابیں اور صحائف نازل فرمائے چنانچہ میرے شیخ طریقت امیر سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد ریاض اختار قادری رضوی ضیاء دامت براکات مناالیا فیضان سنت وہ عظیم کتاب جس کا خوش نصیب اسلامی بھائی گھروں میں سکولوں میں کالجز میں جامعات میں مدارس میں دکانوں پر درخت دیتے ہیں پڑھتے ہیں سنتے ہیں سناتے ہیں الحمدللہ اس کے صفا چار پر لکھا ہے <سلو علی الحبیب> محمد <سلو علی محمد> اور امیر نے اس کا حوالہ دیا ہے ہلیات الولیا جلدول کا اور صحیح الحسن ب ترتیب صحیح ابن حبان جلدول صفا دو سو اللہ تبارک و تعالی نے بعض امبیا علی سلاۃ پر صحائف اور کتب نازل فرمائیں ان کی تعداد ہے ایک سو چار کتنی ایک, چار ایک سو چار پچاس رحیف حضرت سیدنا شیخ علی نبی جینا ولی سلاۃ السلام پر نازل فرمائے تیس رحیف حضرت سیدنا ادریس علی نبی جینا ولی سلاۃ والسلام پر دس حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبی جینا ولی سلاۃ والسلام پر دس تاریخ سے حضرت سعیدنا موس علی مل نبی ہینا ولی والسلام پر تورات شریف اترنے سے پہلے تورات بھی کہتے ہیں توریت بھی کہتے ہیں نیز چار بڑی کتابیں نازل فرمائیں تورات حضرت سیدنا موس علیم اللہ علیہ نبی ہینا ولی سلاۃ والسلام پر زبور شریف حضرت سیدنا دعود علیہ نبی ہینا ولی سلاۃ والسلام پر ان مقدس حبرت سعیم اللہ علیہ نبی علی صلاحت وسلام پر قرآن مبین جناب رحمت اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر تمام کتابوں اور جملہ صحائف کا مضامین قرآن پاک میں موجود ہے اور یہ ذہن میں رکھیے کہ ہم کہتے ہیں کہ قرآن پاک سب سے عظیم کتاب ہے افضل کتاب بلا شبہ ہے بھاری شریعت جلد اول صفحہ انتیس تیس زیارت کر لیجی اس پہ لکھا ہے کہ کلام الہی میں بعض کا باس سے افضل ہونا اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے اس میں ثواب زائد ہے ورنہ اللہ عز و جل ایک اس کا کلام ایک اس میں افضل و مفضول کی گنجائش نہیں سب آسمانی کتابیں اور صحیح سے حق ہیں خدا نمبر چھ سب کلام اللہ ہیں ان میں جو کچھ ارشاد ہوا سب پر ایمان ضروری ہے مگر یہ بات البتہ ہوئی کہ اگلی کتابوں کی حفاظت اللہ تعالی نے امت کی سی پرد کی تھی ان سے اس کا حز نہ ہو سکا سلام الہ جیسا اترا تھا ان کے ہاتھوں میں ویسا باقی نہ رہا بلکہ ان کے شریروں نے تو یہ کیا کہ ان میں تحریفیں کر دیں یعنی اپنی خواہش کے مطابق گھٹا بڑھا دیا لہذا جب کوئی بات ان کتابوں کی ہمارے سامنے پیش ہو اگر وہ ہماری کتاب یعنی قرآن پاک کے مطابق ہے ہم اس کی تصدیق کریں گے اور اگر قرآن کے مخالف ہے تو یقین جانیں گے یہ ان کی تحریفات سے ہیں اگر موافقت و مخالفت کچھ معلوم نہیں تو ہمیں کیا حکم ہے ہم اس بات کی نہ تصدیق کریں گے نہ تقسیب کریں گے نہیں تصدیق بھی نہیں کریں گے تو چھٹلائیں گے بھی نہیں بلکہ یوں کہیں گے امن تب ہی و ملکی اللہ اور اس کے فرشتوں اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ہمارا ایمان ہے سل حبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد تورائد کے نزول کے بارے میں سماج فرمائیے چنانچہ تفصیر خزان العرفان میں لکھا ہے حضرت سعیدہ موساک علیم اللہ علا نبی سلاط السلام نے بنی اسرائیل سے وعدہ کیا جب اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے دشمن فرعون کو ہلاک فرمائے گا تو ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک کتاب لائیں گے جس کتاب میں حلال و حرام کا بیان ہوگا کہ کیا چیز حلال ہے کیا حرام ہے جب اللہ تعالیٰ نے فرعان کو ہلاک کیا تو موسا علیہ سلاط والسلام نے رب اعلی سے کتاب کے نزول کی درخواست کی حکومت ہوا تیس روپے رکھو جب تیس روزے پورے ہوئے تو حضرت سیدنا موسا کلیم اللہ علیہ نبی جینا علیہ سلاط وسلام نے اپنے دہنے مبارک میں ایک طرح کی بو محسوس کی تو آپ نے مسواک کی شتوں نے عرض کیا ہمیں آپ کے دہن مبارک سے بڑی اچھی خوشبو آیا کرتی تھی آپ نے وسوا کر کے اس کو ختم کر دیا اللہ تعالی نے حکم فرمایا ماہ ض الحجہ میں دس روزے اور رکھیں فرمایا کہ موسع کیا تمہیں معلوم نہیں روزہ دار کے منہ کی خوشبو میرے نزدیک خوشبو مشک سے زیادہ اطیب ہے اطیب زیادہ پاکیزہ یہ اس آیت کی تفسیر میں سد اللہ فاضری نے لکھا پارہ نو سورہ اعراف آیت ایک سو بیالیس وا موسا فلاسین اے کنز ایمان اور ہم نے موسا سے تیس رات کا وعدہ فرمایا اور ان میں دس اور بڑھا کر پوری کی تو اس کے رب کا وعدہ پوری چالیس رات کا ہوا تو کی تختیاں تھیں الواہ لوہ کہتے تختی کو لوہ کی جمع الواہ اس کا بھی قرآن پاک میں ذکر ہے چنانچہ پارا نو سورہ آراف 145 وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ و بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ و بِأَحْسَنِهَا ترجمہ ایک کنزل ایمان اور ہم نے اس کے لیے تختیوں میں لکھ دی ہر چیز کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل اور فرمایا اے ایموسا اسے مضبوطی سے لے اور اپنی قوم کو حکم دے کہ اس کی اچھی باتیں اختیار کریں تفسیر خزاں ان میں اس عائد کے تحت لکھتے ہیں کی سات یا دس تختیاں تھیں کتنی سات یا دس زبر جد کی تھیں یا زمرد کی زمرود کیا ہوتا ہے سب رنگ کا قیمتی پتھر جو انگوٹھی میں نگینے کے طور پر اور ادویات میں بھی مختلف میڈیسن میں بھی یوز ہوتا ہے تو طوریت کی جو تختیاں تھیں وہ زمر کی تھیں اور سات یا دس کی تعداد میں تھیں تو میں احکامات کس چیز کے تھے چنانچی حضرت سیدنا امام ابو عب الفرج عبد الرحمن علی بن جوزی حنبلی علی رحمۃ اللہ الولی لکھتے ہیں طوریت میں احکام شریعہ کا بیان تھا یعنی فرض واجب حلال اور حرام کا تویت میں فرائض کا بیان نوافل کا بیان مباح کاموں کے احکام تھے فرائض اور نوافل پر عمل کرنا بہترین عمل ہے اور صرف فرائض پر عمل کرنا اس سے کم درجے کا ہے اور مبا پر عمل کرنا اس سے بھی کم درجے کا اسلام نے بھی یہی یہ حکام درجہ بدر جائیں پہلے مرتبہ فرض کا کس کا اس کے بعد واجب کا پھر سننگ کا پھر مستحبات کا پھر مباحت کا طوریت کس چیز سے لکھی گئی تھی طوریت سونے کے تلووں سے لکھی گئی تھی طوریت کے نزول کی تاریخ ہے یوم آ یعنی دس محرم الحرام طوریت کا مطلب کیا ہے علماء نے لکھا کہ طوریت عبرانی زبان کا لفظ ہے اور عبرانی زبان میں تورات کا مطلب ہے شریعت کیا مطلب ہے شریعت, شریعت. اب جو موجودہ تورات ہے یہ مکمل وحی الہی نہیں ہے جو اللہ تعالی کی طرف سے نازل ہوئی تھی اس میں کافی حد تک تحریف کر دی گئی تبدل کر دیا گیا گھٹا دیا گیا بڑھا دیا گیا اور اگر کوئی یہ کہے کہ ساری تورات یہی انسانی تالیف ہے تو یہ بھی درست نہیں ہے یہ موجودہ تورات مکمل وحی الہی نہیں اس میں تحریف کی گئی ہے مگر ایسا بھی نہیں کہ اس میں کوئی حکم الہی ہے ہی نہیں وہی لائی ہے ہی نہیں تو جو عرض کیا گیا پہلے کہ جو قرآن کے مطابق ہم تصدیق کریں گے قرآن کے مطابق نہیں ہے اس کا یقین نہیں کریں گے اور جس کا پتا ہی نہیں ہے کہ مخالف ہے یا موافق ہے تو اس میں ہم خاموشی اختیار کریں آمن تب اللہ و ملحکتی وہ قطب و رسولی ہم یہ کہیں گے تو اصل توراج جو ہے وہ منزل من اللہ یعنی اللہ تعالی کی طرف سے نادل ہوئی اور جو تھی یہ چند سہارس کا مجموعہ تھی چنانچہ پارہ سپتا سورہ نجم آئے چھتیس ارشاد ہوتا ہے ام لم ترجمہ اے کنزل ایمان کیا اسے اس کی خبر نہ آئی جو صحیفوں میں ہے موسا کے طوریت میں مکمل دستور حیات تھا زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ تھا پارہ پندرہ سورہ بنی اسرایل ارشاد ہوتا ہے موسل کتاب اسرائیل ترجمہ ایک کنزل ایمان اور ہم نے موسا کو کتاب عطا فرمائی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کیا تفصی نور الرفان میں حکم الامت مفسر شہیر حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یار خان علی رحمۃ اللہ الحنان فرماتے ہیں طوری شریف یکدم کوہ طور پر بلا کر اللہ تعالیٰ نے علیہ السلام کو عطا فرمائی تیئس سال کے عرصے میں بتدریج قرآن پاک کا نزول ہوا طور چھ رمضان کو انجیل شریف تیرہ رمضان کو اور ابراہیمی صحیح سے یکم رمضان کو آتا ہوئے اور سرحان اللہ کتنا پیارا خوشبودار مدنی پھول ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام طوریت کے لیے کوہے تور پر گئے اور ہمارے آتا علیہ سلاۃ و جہاں بھی تشریف فرما ہوتے وہیں قرآن پاک نازل ہوتا تھا مفتی صاحب فرماتے ہیں معلوم ہوا موسیٰ علی سلام صرف بنی اسرائیل کے نبی تھے اور طوریج صرف بنی اسرائیل کے لیے ہدایت تھی قرآن کریم کے لیے ارشاد ہوا حد یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے کسی ایک قوم کے لیے نہیں ملک کے لیے نہیں سارے لوگوں کے لیے طوری شریف میں فری کا بیان تھا انہوں نے غیبیہ درج تھے حضرت مساق علی ملا علاء نبی ولی سلاط و سلام کے ہاتھ سے توریت کی تختیاں گر گئی تھیں تو نور الرفان میں مفتی صاحب نے لکھا ہے تو گرنے کے بعد کیا ہوا کہ اس میں توریت میں احکام تو باقی رہے حرام حلال فرض واجب مباح وغیرہ یہ احکام تو باقی رہے مگر علوم غیبیہ اٹھا لیے گئے قرآن مجید میں تورات کو اجالا روشنی نصیحت فرقان ہدایت اور نور قرار دیا چنانچہ اڑتالیس میں ایمان اور بے شک ہم نے موسا اور ہارون کو فیصلہ دیا اور اجالا اور پرہیزگاروں کو نصیحت حضرت مصالح سلاۃ وسلام کے بعد جو انبیاء کرام حضرت علیہ السلام سے پہلے پہلے مبعوث کیے گئے وہ سب کے سب تورات کے مطابق اپنے فیصلے کیا کرتے تھے جی قرآن پاک میں سارے علوم موجود ہیں سنیے پارا چھ سر مدا آئے میں ارشاد ہوتا ہے انا انفی ہے ہدم و نور یہ کم بھی نسل مون دار کتاب ترجمائی کنزول ایمان بے شک ہم نے تو ریت اتاری اس میں ہدایت اور نور ہے اس کے مطابق یہود کو حکم دیتے تھے ہمارے فرما بردار نبی اور عالم اور فقیر کہ ان سے کتاب اللہ کی حفاظت چاہی گئی تھی بیٹے بیٹے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین جو موجودہ اس دور کے اندر تورات ہے اس میں تعریف ہو گئی اس میں بہت کچھ گھٹا دیا گیا بڑھا دیا گیا قرآن مجید اس گھٹنے اور بڑھنے کے بارے میں فرماتا ہے فارا ایس سور بکرا آئے انسی سیونٹی نائن فوئی لین ہا دام سمن خلیل فوئی لہمت ترجمہ ترجما کنز ایمان تو خرابی ہے ان کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھ سے لکھیں پھر کہہ دیں یہ خدا کے پاس سے ہے کہ اس کے عوض یعنی بدلے میں کہ اس کے عوض تھوڑے دام حاصل کریں تو خرابی ہے ان کے لیے ان کے ہاتھوں کے لکھے سے اور خرابی ان کے لیے اس کمائی سے یہودی آیات بدل دیتے اور بعض کا چھپاتے چنانچہ پارا ایک سورہ بقرہ آئے پچہتر سیونٹی فائیو اشاد ہوتا ہے کلام سم ہر فون ترجمہ ایک کنزول ایمان اور ان میں کا تو ایک گروہ وہ تھا اللہ کا کلام سنتے پھر سمجھنے کے بعد اسے دانستہ بدل دیتے پارا چھ سوردہ آئے تیرہ روبی ولا اللہ کی باتوں کو ان کے ٹھکانوں سے بدلتے ہیں اور بھلا بیٹھے بڑا حصہ ان نصیحتوں کا جو انہیں دی گئی اور تم ہمیشہ ان کی ایک نہ ایک دگہ پر مطالعہ ہوتے رہو گے ہمارا قرآن پاک توريت کی تصدیق کرتا ہے اس نے تصدیق کی کہ تورت کتاب اللہ ہے جی ہاں چنانچہ پارا تین سوریہ علی عمران آج تین ارشاد ہوتا ہے نزلا علی کل کتاب ابلحکی مسدم انجیل ترجمہ کنز ایمان اس نے تم پر یہ سچی کتاب اتاری اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتی اور اس نے اس سے پہلے طوریت اور انجیل اتاری مفتی احمد یار خان علی رحمت اللہ الحنان اس آئت کی جو تفصیل نور الرفان میں فرماتے ہیں اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ قرآن نے طوریت اور انجیل کی تصدیق کی یہ کنفرمیشن کی کہ طوریت اور انجیل بھی نازل ہوئی تھیں اور اللہ کی جانب سے نازل ہوئی تھیں وہ یہ الہی پر مبنی تھیں ان کو سچا کر دیا قرآن نے تو ریت انجیل کا نام دنیا میں روشن کیا قرآن نے قرآن کے آنے سے توریت اور انجیل سچی ہو گئی کیونکہ توریت اور انجیل نے قرآن کی تشریف آوری کی پیشن گوئی کی تھی توریت میں بھی ہے کہ قرآن پاک نازل ہوگا آخری نبی پر اور انجیل میں بھی ہے تو اس کی یہ جو پیشن گوئی تھی قرآن نے سچی کی اگر قرآن نہ آتا تو طوریت اور انجیل کی پیشن گوئیاں سچی کیسے ہوتی سرحان اللہ اور میٹھے میٹھے اسلام بھائی و مدنی چینل کے ناظرین طوریت یہ بھی کتاب اللہ ہے انجیل یہ بھی کتاب اللہ ہے طوریت حضرت سیدنا مساق علی اللہ الاء نبی ہنا ولی صلاحت وسلام پر نازل ہوئی انجیل حضرت سیدنا عیسہ روح اللہ علی نبی ہنا علیہ صلاحت و السلام پر نازل ہوئی توریت میں بھی انجیل کی تصدیق کی پہلے مسائل اسلام کو دور ہوا اس کے بعد حضرت احیس اسلام کا دور ہوا بیچ میں بھی انبیاء کے کی تشریف آوری رہی چنانچہ پارچھے سور مائدہ آئے وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ ہدا سی ہ ہودا و نور و مصدق لما بین یدیه من التورات و ھد و موع و طل للمتقین ترجمہ ایکم ذوال ایمان اور ہم ان نبیوں کے پیچھے ان کے نشان قدم پر عیسی بن مریم کو لائے تصدیق کرتا وہ توریت کی جو اس سے پہلے تھی اور ہم نے اسے انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور نور ہے اور تصدیق فرماتی ہے توریت کی کہ اس سے پہلے تھی اور ہدایت اور نصیحت پرہیزگاروں کو حضرت سینا عیسیٰ روح اللہ علی نبی علیہ نبی شنا علیہ سلاط وسلام طوریت کے مصدق تھے آپ نے توریت کی تصدیق کی کہ وہ منزل من اللہ ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے نادل ہوئی ہے اور جب تک طوریت کے احکام منسوخ نہ ہوئے اس پر عمل کرنا واضح تھا اور حضرت سیدنا عیسیٰ ولا نبی علیہ سلاط و پر جب انجیل مقدس نازل ہوئی تو اس نے پچھلی شریعت کے اور طوریت کے بہت سارے احکام کو منسوخ کر دیا تو طوریت انجیل سے پہلے تھی زمانہ موسا علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے تھا اور انجیل مقدس سے پہلے طورت کے احکام پر عمل کیا جاتا تھا سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی و ولی و وبار مجھے میٹے اسلام بھائی اور مدری چینل کے ناظرین یہ بھی یاد رکھیے کہ جتنی بھی آسمانی کتابیں جو پرانے پاک سے پہلے نازلوین جو صحائب نازل ہے ان کا ہر حکم منسوخ نہیں نہ پارا چھ سور مع آئے پینتالیس وہ کتبنا بل آئینی ول انفا بل انفی ول ابونا بل ابنی ول جروح خمن تو سب کا بین فا ہوا ملم یا کم بھی ترجمہ ایک کنز المان اور ہم نے تو میں ان پر واجب کیا کہ جان کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ اور ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت اور زخموں میں بدلا ہے پھر جو دل کی خوشی سے بدلا کراوے تو وہ اس کا گنا اتار دے گا اور جو اللہ کے اتارے پر حکم نہ کرے تو وہی لوگ غالم ہیں تفسیر خزان و عرفان سنیے مفتی صاحب فرماتے ہیں اس آئٹ میں اگرچہ بیان یہ ہے کہ تورےت میں یہود پر کساس کے یہ احکام تھے کیا احکام تھے جان کے بدلے جان آنکھ کے بدلے آنکھ ناک کے بدلے ناک کان کے بدلے کان دانت کے بدلے دان زخموں میں بدلا لیکن چونکہ ہمیں ان احکامات کے ترک کا حکم نہیں دیا گیا اس لیے ہم پر یہ احکام لازم رہیں گے کیونکہ شرائع ص صادقہ پچھلی شریعتوں کہ جو احکام خدا و رسول ازمل وسلم اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیان سے ہم تو پہ پہ پہنچے منسوخ نہ ہوئے ہوں تو ہم پر لازم ہوا کرتے ہیں جیسا کہ اوپر کی آج سے ثابت ہوا سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی علی محمد و عل و بارک وسلم مٹو میٹھے اسلائم بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین طوریت میں بھی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے اور ان کا اتباع کرنے کا حکم تھا جی ہاں ہمارے آقا کی کیا شان ہے سنیے ترجمہ کنز ایمان اگر وہ قائم رکھتے تو اور انجیل اور جو کچھ ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے اترا تو انہیں رزق ملتا اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے صدر الفاظل سید مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی علی رحمۃ اللہ الاحادی تفصیر خزائن العرفان میں اس کے تحت فرماتے ہیں کہ اگر سیدی انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لاتے آپ کا اتباع کرتے جس طرح کے طوری اور انجیل میں اس کا حکم دیا گیا اور جو کچھ ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے اترا یعنی جتنی کتابیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے رسولوں پر نازل فرمائیں سب میں سید انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر ہے اور آپ پر ایمان لانے کا حکم ہے صرف تورات میں نہیں انجیل میں نہیں زبور میں نہیں اللہ تبارک و تعالی نے جتنی کتابیں جتنے رسولوں پر نازل فرمائی سب میں ذکر مصطفیٰ ہے اور سب میں اللہ تعالی نے ان پر ایمان لانے کا حکم فرمایا اور اگر وہ ایسا کرتے تو کیا ہوتا رزق کی کثرت ہوتی ہے ہر طرح سے انہیں رزق پہنچتا مفتی صاحب مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں اس آئے سے معلوم ہوا دین کی پابندی اور اللہ تعالی کی اطاعت تو فرما برداری سے رزق میں وسعت ہوتی ہے وہ نادان کم عقل اور احمق جو یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن تعلیمات پر عمل کریں گے ہم پیچھے رہ جائیں گے وہ بے بےوقوف جو سمجھتے ہیں سنت پر عمل کریں گے ہم پیچھے رہ جائیں گے وہ نادان ہیں جو قرآن کہہ رہا ہے وہ حق حق اور حق ہے ہم قرآن پر عمل کریں گے اللہ تعالی کے فرمان پر عمل کریں گے مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کریں گے انشاءاللہ سب قوموں سے آگے آگے دنیا آخرت میں آگے آگے ہوں گے سل حبیب صلی اللہ تعالی علام محمد اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جو میرے آقا صلی اللہ تو وسلم پر ایمان نہ جائے اور کہے میں تو پر عمل کرتا ہوں میں ان جین پر امن کرتا ہوں اس کا دعویٰ درست نہیں ہے جی ہاں پارا چھ سور معا آیت اڑسٹھ کل یا کم جما کنزل الایمان تم فرما دو ایک کتابیوں تم کچھ بھی نہیں ہو جب تک نہ قائم کرو تو توڑے اور تو انجیل اور جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے اترا اے کتابیوں یہودیوں نفرانیوں تم کچھ بھی نہیں ہو تمہارا کوئی دین و ملت نہیں ہے کوئی تمہارا دین و ایمان نہیں ہے تمام کتابوں میں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت ہے آپ کی صفت ہے آپ پر ایمان لانے کا حکم ہے جب تک حضور پر ایمان نہ لائیں تو ریت اور انجیل کی اقامت کا دعویٰ کرنا اس پر عمل کرنے کا دعویٰ کرنا درست ثابت نہیں علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد و علی آلہ و و صحبہ بارک وبارک وسلم یہ بھی ذہن سن رہے کہ یہود نے طوریت پر عمل نہیں کیا قرآن شاہد ہے ہمارا رب تعلی فرماتا ہے کہ یہود جن کی طرف طوریت اتری بنی اسرائیل کی طرف طوریت نازل ہوئی مگر بنی اسرائیل نے اس پر عمل نہیں کیا چنانچہ پارا اٹھائیس سورہ جمعہ آٹھ پانچ مفل الزین ہم ملو تور تو سم یہ ملو ہے کمفل الحمر یہ ملو افسار فل القمل کر ربو بھی آیا تل او ان کی مثال جن پر تو رکھی گئی تھی پھر انہوں نے اس کی حکم برداری نہ کی گدے کی مثال ہے جو پیٹھ پر کتابیں اٹھائے کیا ہی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیتیں جھٹلائیں اور اللہ ظالموں کو راہ نہیں دیتا تو یہود پر طوریت کے احکام کا اتباع لازم کیا گیا تھا مگر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے مصطفیٰ کریم رعف الرحیم محبوب رب عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ تو صفت تو میں دیکھی مگر اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے تو ان کی مثال گدے کی مثال دی گئی کہ وہ توت اٹھائے پھرتے ہیں اور حقیقت اصل اس سے واقف نہیں ہے بالکل واقف نہیں ہے نفع نہیں اٹھاتے جو علوم اس میں بیان ہوئے اس سے نفع نہیں اٹھاتے رٹے لگاتے ہیں اس کے مطابق عمل نہیں کرتے مفتی سید حافظ محمد الدین مراد آبادی علی رحمت اللہ علی فرماتے ہیں یہی مثال ان لوگوں پر صادق آتی ہے سچی آتی ہے جو قرآن کریم کے معنی کو نہ سمجھیں اس پر عمل نہ کریں اور قرآن سے اعراض کریں تو ان پر بھی گدے کی مثال صادق آتی ہے کہ جیسے گدا وہ بوجھ اٹھائے پھرے اس کو اس سے فائدہ نہ ہو تو یہ مثال ہے گدے کی مثال ہے اب علماء یہود کو گدے سے تشمی دی گئی کیوں کہ یہودیوں نے تورات کے احکام پر عمل نہیں کیا تو اللہ تعالی نے گدے کی مثال دی کہ جس پر کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہے گدے کی مثال کیوں دی علماء نے ہمیں سمجھایا اس کی حکمت بتائی گھوڑا اور خچر یہ بھی بار بار بار ہیں یعنی بوجھ اٹھاتے ہیں مگر گدے پر زیادہ بوجھ لادا جاتا ہے بوجھ تو بہت اٹھا لیا مگر گدے میں جہل اور حماقت دوسرے جانوروں کی نسبت زیادہ ہے بوجھ زیادہ اٹھاتا ہے لیکن اس میں عقل کم ہے اس میں دوسرے جانوروں کی نسبت گدے کو زیادہ حقیر سمجھا جاتا ہے اس لیے اللہ تعالی نے علماء یہود کی مثال گدے کی سیدھی کہ بہت بہت اٹھاتے الفاظ بہت رٹتے مگر عمل نہیں کرتے جس قدر بوجھ اٹھائے اسی قدر ان کی حماقت میں اضافہ ہوا تو جس طرح گدا دیگر جانوروں کے مقابلے میں حقیر سمجھا جاتا ہے اس طرح یہ دیگر انسانوں کے مقابلے میں حقیر ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو حفاظ ہیں صرف رٹے نہ لگائیں جو قرآن صرف کردار مظاہرہ نہ کریں بلکہ اس پر عمل بھی کریں اس کے احکامات پر بھی عمل کریں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم وہ جھوٹوں پر خدا کی لعنت والی آیتیں پڑھتے رہیں اور پڑھ پڑھ کر اپنے پر لانت کرتے رہیں کہ خود ہی جھوٹ بولتے ہوں اور دیگر وعیدات جو قرآن میں بیان ہوئی وہ بیان تو کرتے رہیں تلاوت تو کرتے رہے عمل نہ کریں وہ اپنے آپ پر لعنت کرنے والی بات ہوگی اللہ کی پناہ میٹھے میٹھے اسلام بھائی سلسلے کا ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے اور گزارشات اور بھی تھی مختصر کرنے کی کوشش بھی کی جلدی جلدی بیان کرنے کی بھی کوشش کی تاکہ زیادہ سے زیادہ مدنی فلاد کی خدمت پیش کیا جا سکیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پڑھنے کی سمجھنے کی عمل کرنے کی طرف